مقصودی یاد آن کی شوگر کی گرکی کتاب ان خبر ہے کیا نو دیوار براہ سنا چاہیے بنا ہوتی ہے لسرت الجہری اور باسی فرمایا بند مولید اور مبعث نبی رسالت کے زمانے کا۔ مبعثان دادو امور جاہلیت نالہ تو دیکھیم جاہل دیر اور مصدر دار امور نے دیا جس نول دار کے نولدار کی چاہی بھرا دوسام ہو سیامی دیوان کال منشا سام ہو منشاہ نمکر جی اب نا پر آسل. محرم دو دی دو دی سفر قوانین قانون اگر وہ شا دارے دکان جوڑیشی تو تعالی اللہ ابا تو گزار رہی شی دل کے اثر تو زبوں محلت عمرہ ایمانے تمام بی احرار کی عمرہ وہ فرض ادا کرتے احرام مقلت... حرام شی داوی تاحیل ان چار کا حال ہے الحن تہالین دعلوموں دیگر مہار جو سبب جہرام والے اورادہ کرا گیا کلاک سمجھیا پڑا پالکانے ہنگری ابو الرحم جمع ہے نبی ان کے دیک پالکانے کو مور تک نہیں ہوئی کرے اداری نہیں کر گئی سلاابے میں کی ذراست نوخت مطلب میں مور جارت ہوتا ہے ماں توتصامہ پٹک لو گا۔ اگر پہزاد جو ماں میں دروازوں نے کہو ٹھکم دم تھی انہوں حکمت یہ ظلال ہادی فرایا تکلم خبر مانا تکلم یحلو بکلامۃ من احمد انزلنا لا احمد کبری نے یقالو سلام زینب فر احنا تکلم قبل نکونی بکر صدیق کو بوسہ مانا تکلم ششی دیلہ خبر نک قال حاجت مسلمات انظر مدلہ لا حاجت بچت حج ان حج خبر اوپر کی نہ کرو لازم لا حاجت دینیت پر دا حج مسلمت کلا خبر سموت سموت نہ سربراہی <سؤال> مقصد روشران جوڑا جائز بالا بالا قناه عشان بتاعه ده انا ما اجا بقى يعني انادي لو فرغايوم ان شاء الله النبينا الحديث زي دول بقى قالوا دول دولوا ده ظلموا فده قال ده من اخلاق العاليه وجرى هل تنظر له نور حديث شيء نور ما كان ينام كلامه على طول لا والله دعا وما يمشى قال جانے سزا اور دونوں جہانے تنگی اورات یہ ملتا ہے وہ نہ ہو کوئی کی وانا الذاتي ذاك لكذا اذا فلاك حدا حدا يا حدا وجك نہیں ہے بڑا اچھا اجرے تو واپس پیدگی دے چھو اور ادنا کالج بڑا ملا میں نے مر علی صلی اللہ وجاء ما تناولها يا انتم لما قال هذا الدين لا نقول بالدين هذا انما الدين مصدر ما تناولته قد انا يلالا لا ينهى ولا يقوم لها لا يوفى في الجنازه اذا مسلتنا في هذه الشيء ده يتلى في الجنازه امور في ذلك الحكم لا و لا مردود كذلك او محمد محمد بهذين عليه قائم بالباقي باقيه هو للاذان اور ایک برای شاک آلکان اور جاریت ایک خومون لہا اور ایک اور اوضا بیویت ایک خورون اذا اراغ اکنم اچھی جنادہ بیویت ایک ملی اولیتا کون تھی اہلک مان تھی مر رہتا ہے اید اگر ذکر کئی اور مانی ذکر کئی دی اوضا چھو دامام احصر شی محرام اوضا چھو کون تھی اہلک مان تھی اوضا امام احصر شی وقت دید بیل کے دنیا نہ ماں کی ان کثرت دامکید اہل خیر نے وسو بعد خیر کی کمخدار شر نے وسو بعد شر کی قلت دی الک ما انتی اے تو فرمایا اہل وسو احالت میں کم وقت کی بحالت حیات کی قومیں ہے یہ تو فرمایا کی بحالت دنیا کی دنیا کی تو صلاحات اور عوکی میں خیر کی وسو نے بھی خیر کی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 یہ دنیا کی حالات کا تمہعلوم درزی جو اقلام اپ کے یہ تنقر اخر کی والا خیر و معن وسبطن است جمال کی امانت الاہم وسبط تعالى کی خداوند کا ہے کہ یہ ہمارا پیشی اور تمام مرتبے مبادے فرماتے ہیں کون سے یہ الک وید بہام کے مقیق حالت حیات کی بے توے تر شب نہ اگر سن ان ہے الا حیات الدنیا نہ نے دادی تے منرجن دنیا دے تو بہتر پر دیکھے میں نہیں اس لیے عمر من کروں دا بھی وی کہتے بھی حیات کے پکل اہل کے مان کی مرتے ہیں بے پکل حاضر اس لیے یہ اور کی قرات کرنا دعا کرنا دعا نہیں اور اس واقعے کے درچے نبی کے خلاف نبی کے خلاف نبی علیہ السلام کے خلاف کا سمجھا جاتا من آمتتابعتا اصل کی دادو تفسیر دی جمعکلی دراوی اگر ازم نے کر گئی چدا فو جہاکا فمان آدم آسم را دی فمان آدمتتابعتا سنان دی دیل بی تفسیر دے ہندگی جمعکلی انہوں فمان آدم آسم را دی کاسیو انڈکی ازمتتابعتا فمان سے نفید رفے وقارم نما سمیتو ابی حالت <mucho accesible> <miauto> اور ادھر جو ہے ان وقت زمانے جا رہے ہیں کلمہ نبی علی صلی اللہ علیہ باتلوا منع کہ قول امور جائز تمرد نہیں رشتے کلمات جوین نہ اور اپ سے توحید و رسالت و اعوذ کو چار چار پر نبی علیہ السلام ولی دی وہ مکان میں ایمان لانا اور قاری کو میں ایمان لاڑی اشارے طرح چاہیے اشارے توحید ہو دو تو ہم طالب اسلام سے وہ کہ ایمان نبی علیہ السلام کے ذریعہ وہ ایمان بھی ہو رہا ہے دیگه کار نکلے گا مدنی جی درحلی کی دن بھائی فرق کر دینی بجائے اگلے ما مارے ما ما انسان جاری ماؤن پی دم نوٹنا پی دم بہانت بال ان خدا تو مو حرام کے کو شام تھے جہالت مراٹھی میں گیمراوٹ ہے مراوٹ ہے تو مختلف مراٹھی میں گھمر مالک سے بنس باندھ فساما ایمان دمدعیین و یو شخص معایبانی چکلا و آخذ دقیسات فلزون دقیسات کے چکلا لوس موجودی ان دعوت قتل آمد بھی او لوس موجودی لکاس ثابت ہے مناظر تیرشی بھی یا سنیرہ روانی و کل ورسائی وی نمی بھی بے گئی دو مفتول دخاننا او فندوز قسان ورسو دو مفتولنا فیو شخص معایبانی قسم وی کی نفدی بانی ثبوت نخواد رازی القاس اب جو مدعین ایمان دمتعالہم ذکر میں تین مزید اور مینالمان کر ایمان دمتعالہم فدیہ فرمانا چاہیے من قدر کرے لم قاتل فین لکل قسم کے بدی ذات ادمی اور قسم علیکم جت فلازم ہے اور شواہدات مسلہ جو لاون بات توجہ ہے ایمان اوی تو اسی بدانے قسم قسم سپورت دیا برحقاری نکو روکن وے و متادین تو نہ تو کہ قسم ہو بریش قسم قسم انہاں کو بدعت نظامیں نہاںاں پائی تے تراکیے بہو قسمیں برائت چھا ہنا کو جواب دی برائت کا قواب نہ لگا دادی کر تے ساتھ رابطہ چھو تے برائت ان کو زکا کی تہنا دا حق تھا مثبت تے حکم داو کا یہ کوال دار ادارہ تے تہو نے درامن عمر یہدیہ تحقیق یہدیہ نامہ میں تہو کو تکین صاحب کو کلاوہ تمازی کی جیب چذاب جو امور مزد مثبت دا حکم دا کو بدن وہ واقعی دا سوا بیاند واقعی دی جسامی کان رجرم من بنی آشم استعج رہو رجرم من قریش یہ سڑے دی بنی آشم ناو امرنی حقامل چاگا جیرونی ہوئی او سڑی دی کوریش نا. ناو چاگا دی پل فقید دی پل خاندام ناو بانتو ناکمہو کیوئی جیئی دا, دا, دا, دا مستاجر صرف اوکانو دا سڑے پتبانے دی بنی آشم ناو پر سڑے جس لئے لئے اگر کڑائی دا جوال دا جوالت اگر جوالت اگر کم بار فا عجی غنم وی گسوی کڑائی جوال دا فقال عزیس نے میں اقارل ماس امتازت پھر اپنی مانی اشد بیہ عروت جوالتی لاتن فرن حمل اگر کم پہتے بانے کڑائی دا جوال تو ان <سؤال> تو عاد بھی ستنا <سؤال> سو دی سکندر مرگی ہو گئی چل <سؤال> رہی ہے زکائید کلا کبروتے انن تن ابراد آدم تن مہترین توجی مرادش احمد نبی کی پردہ نہیں دادو انٹی کنا سر بارسی بان نہیں کر اب بارکشا نکتی نو روانہ آلو پری پائی دے کہ کیوں نہیں میرے تک تے کہ اے دا سوال دا بارے وچ کہ پھنے اندر اے ماں او کنے دان تے ویڑی سے ڈانڈی نہ یواندی اے برانڈی نیم تے کڑی گیلہ اوں دی او بڑے کیوں جی رہو جی نہ تھا کی دوارہ باروں کو نہیں جی اے تمہارا مشورہ جے کلاں کا بنے بناں کنے دے جوار پھل سوال وار اے تے چیتہ رکھنے اے رب پہ تسی لا الہ کن تو جدایے لا تلبن بين باطا او وقت ورك پڑے بشد به ونقل کا پذیمان کڑے دک جوال اضاڈی برمانہ زلو کنے جی خوشی او ذی کی اوکرت ال ایبل الا بینه خان یو آزاد الا بین واحد فقالن دجی استاجر اودا فاستاجر یہ ہاشمی تھا ما شان حاضر بین د وقت اگر حال تک جو لیکن یہ آزاد اريد دالور تنشی دے نہ صدا تیسرا تیسرا جو کہ جدہ لے کر شیوہ تو مین دلوں خانہ کی اللہ سرے قارہ تو پڑھا مشتے قارہ پہ ان ای قانون نص سے پڑے نا وہ کر تو وہ کو مکان کیا گزار کے دعویے نہٹا پورا میں مقصد کے تجھہ دم سے نہ حتى حاضر ہی گئی آرامات نے دیر دیر نہ حاضر نہ حاضر ہی گئی دیر کا اثر بات کا اثر ہے نہ حاضر ہی گئی دیر, دیر. کلا کلا دیر. دیر. ان ان زمان. جواب برسے یہ وصل زمانے نے جکرتا حاضر مبارسن تے کل حاضر شم قاربہ کون تے اذا انت جہد نرموسہ تو جہد نرموسہ تے حاضر شم تے حتہ آواز دسیار کرے اے جا ابو کرے کہ تعالی جواب دے کہ بنا کا یا اری بنی باشم اے نا جا ابو کچھ نہ جواب دے کر بس نبی تعالی مدظوث ابو طارق مبارکی او اپ میرے ہو او کو جہا معلوم تھا صفہ میرے کو پہ قائل لا نہیں صحیح پہ قدنی بے جان دا تو رسو اوما تمو ساجے اتے دا اسے دیکھو بے مر مستاجر تمو مستاجر پرما قدمت اجے ساجے رورا کر چراں کچ پھو یے اجی دی ودے دا آ پھمے اتادو تارے رمو تنی متو خاطر فقال ما قال صاحبنا تو من بنیا نہیں اے ما قال صاحبنا تو کلو بنیا بن گا کار مردا رو جو تو مردا بھی مارے آساں تو کھیاں مارے مارے رخن دانے مہراج مہاراجے میں قواللہ ذلک فنوہم یوش قواللہ ذلک فنوہم اتم اذن متولی الرفندار تارک تھا انا اعظم زاک من کا مستند دا کرساں فکا لکھے دا سس رہم جا ارم دا کرساں تم تصحینن قاتل کا وہن تو سمائن دا رجلہ لذی اوسا تو بھمگا تھی فتو اذن سمائن لذی اوسا ہے نہیں انا سہی تھی کہ میں سیکھنے لگا اور سید خبر علم ابو طالب تو ہوا سن موسم را نے موسم حج دا وقار رہا بندو سید برابر جے کے ما دے کرے وقار یا اے پریش تارو حاجی کرے دا کرے کرے یا اے بنو هاشم تارو حاجو بنو هاشم دا بنو عزم دا کرے اے نے پتار پتار کا مطابق جون دے کے قالو حاجا مطابق عالم رنی قران القلبدا کر سارا تم ما دا میں واپس ما طلبانی اسے تو نے جو سوالات نے خبر ا و استاد کا قتل ہوئی جبانی قتل کرایا ہے پای کاری یہ golongan کی پتہ رہا ہے محسن مجد فی حضرات وقالت ابو طالب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرح میں احداث راجن منتخب کا نے اپنا یہ امور نہ یوں این شیطان کا عادی میں تم نے لے میں دساو شیر سرخان کرا کے فینت قتل فساد ہوا تو میں مجھ کو کے نہ بنو ات اللہ کتا کہتا تھا کہ اے قوم بھلاوا بتا تمو دل سرایا پن قوم کا قوم سے مٹرا ہوگا جہالات داسے ما میں ناز داو کنا نہ ہو ابو تار ہمارا عہد الامرہ دا ہوا ہے تو قالو نحنو نحلفو من مس قسم تو تو عرب میں جلال قومیت دغدگیں جاتی لگا کو سرکشے دے دیے گئے اور قالو نحلے بو من قسم تو کا قسم لگا تھا واطا تو ابو طارق کا یہ عنوان بنے আশ্রম نے شاگرد کو راہ پر لے ا کے من کی دام مقصور یہ ودے غوروں تم کچھ دارے غوروں راہ راہ بنا دے من আশ্রম نا کان زما پھو کدارن جی دا, قسم ماتا بر قسم مر مر دا مر مر امرو کن جی زما تا ساہ اس پرے ادنا قسملے کہ 50 کے وقص دام ما قبر کے حساب دے و 50 کے وقص دام تھی نیو بدنی رقم کیریو کم 50 سب قسمہ ور کیوں یوب کی دایے ساتھ و قسمہ ورکی رحبہ تو جی رہ ابن یحیا دا کہ امر ورکی سید زما تو چدارے دا قسم نہ تو وعدت دیو ساری کر 50 سنائیں حساب ہشی میں او کی بے وذن ثیا اعوذ دا سنا ولا تخبر يا اولاد ولا تسلم مين ومابد لازم کر دو امین کر دو یعنی مش لازم کر دو والے سے مراد لے دو لازم کر دو امین کر دو حیات اللہ کی محفوظ اور لازم کرنے کی نور ختم و تو قال ابو تارق قرہ ما کے دماغ میں دے دی دماغ کے تو قال اباتا رجل میں ہوں راجل سنے دینی نہ بن سنے دور سے بینن وقال ما طالب اكثر 50 رجلا اما تنابذت له بوزت تصا نجه قسم کی فزید سلوکان وانی دا بوزت سمجھل سلوکار پےوس کی قسم مجبزین سلوکان وانی ما وانی توکان راد با دا درو سلو سی بو یری چی گلا سلوکان کا او خان خذا نبی با ایران نے فاقنا فاقبرهما عني ورادوا في يمين مرادهم دوحا في رسم زمان حيث اصبر زمان فكبرهما يا نا آمدی قبر کو اجا سماات اب کش کا صدر یکازان قابل فجاء سماات مر میں قال ابو غثو تن میں تو کسانو قسم کہ نے قبر غمان حال حول نا دخل اخرون یا پسماث نبی رسول سلام سلام نو ترشو کا چیری پی ٹو کاشن باقی نو نو نو ترشو ترباد کا جنگی بہت مارے ٹور تباہ کیا وہ مر منڈا ساجوان منڈوانی جس میں میری لعاب عزت ہے یاد ماں بن اسلام جوڑے ولا تنزم مزید مال پانا اور پریفت طول چنا کو ہوا بارے دا شرینا چمانی میری اور ادا نماز سلام قال امام قال النبا اس اند خبر تک فینت جیرانی ونف بار نماز من طاب بنتے پر یہ تو نے مرائر حیات لو کے ثواب میرے بیت اللہ کے ورائنا حجر ز جا حظیم کو ثواب کرا گئی لگا جا نماز جداب قسم یا یا یا سوسم کا مہارفت کا ایک کرے برابر سماعت کرو تمہارا ہاں او بھالو بھی ہم سے کریں کہ بلاضا بدر صبح اپ ردا حثین ددیدو اتمان دیں لیوجن ہجرت وای حثین متمایہ ود حثین متبدلہ حت حکم مرادن کے ساتھ یہاں میں نے زہمن کا سرگر ذرے میں قسم چودہ ہجر ویل کہ انو من بنار بیت حجوں کو من بنار بیت نور لمن قالات نجایہ تے منسوخ کا تو تکیبانے يا جماعه عليه